یا نبی اللہ یا نور اللہ مسندار حدیث نمبر 1425 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک اللہ عزل نے ایک فرشتہ میری خبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے درود پاک پڑنے والے کی خوش نصیبی دیکھیے کہ اس کا نام باہرگارس رسالت میں پیش کیا جاتا ہے اس کے والد کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے اور یہ مدنی پھول سبحان اللہ قبول فرمائیے کہ قبر منور پر جو فرشتہ حاضر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت سماعت دی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت میں درود پاک پڑھے جاتے ہیں لاکھوں مسلمان پڑھتے ہیں دھیمی آواز میں بھی پڑھتے ہیں زور سے بھی پڑھتے ہیں اور وہ فرشتہ سن لیتا ہے بارگاہ رسالت میں پیش بھی کر دیتا ہے اس کا نام بھی بتاتا ہے والد کا نام بھی بتاتا ہے یہ ہے خادی میں دربار سبحان اللہ خادم دربار کی سماعت کا جب یہ علم ہے تو سرکار کا علم کیا ہوگا ولہ وہ گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی الحضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شعر ہے اللہ حضرت فرما رہے ہیں اللہ اللہ کی قسم وہ سن لیں گے اور فریاد کو بھی پہنچ جائیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے دل سے آ نکلے نا پھر بات بنے دل سے آقا کو پکارے سبحان اللہ صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی اس کو اردو میں دو بھی کہتے ہیں مشرق منافق جہنم میں ڈالے جائیں گے اور دوسرے مجرم گناہگار ایمان تو لائے مگر گناہ کرتے ہیں اللہ کی ناراضی کی صورت میں ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا جہنم کہاں ہے جہنم ساتویں زمین کے بھی نیچے ہے اس کے سات طبقات ہیں نیچے سے نیچے نیچے سے نیچے نیچے سے نیچے جہنم یہ جتنا گہرائی میں جائے گا اتنا زیادہ اس کو عذاب ہوگا جہنم کی شکل کیا ہے جہنم کی شکل جو ہے نا بھینس کی سی ہے اور قیامت کے روز اس کو ستر ہزار لگامیں دی جائیں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے کھینچ کر اس کو جہنم میں جنت کے میدان محشر میں لے کر آئیں گے کیسی خوفناک ہوگی جہنم اور عذابات کی صورت طرح طرح کی جہنم میں آگ کا عذاب ہے خون کے دریا کا عذاب ہے گل پھڑے چیرنے کا عذاب ہے پتھراؤں کا عذاب ہے منہ نوچنے کا عذاب ہے سانپ بچھو کا عزاب ہے حلق میں پھنسنے والے کھانوں کا عذاب ہے گرم پانی اور پیپ کا عذاب ہے اور جہنم میں بہت سارے لے جانے والے اعمال اور جہنم کے خوف سے اللہ کے معصوم فرشتے وہ لرزاں ہیں یعنی جہنم سے ڈرتے ہیں، امبیائی کرام علیم صلاحت وسلام کا خوف جہنم ثابت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان وطعاما ذا وعذابا جہنم کے عذاب کی آیت آپ پڑھ کر آپ پر غشی تاری ہو گئی تھی حضرت یاحیہ علیہ السلام یہ خوف جہنم سے روتے تھے حضرت داود علیہ السلام روتے تھے اگر ہم بھی خوف ہیں استخیر اللہ کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں اور یہ انبیاء کا خوف کھانا ہماری تعلیم و تربیت کے لیے بھی ہے صحابہ کرام علیہ ردوان جہنم سے ڈرتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کنز القمال حدیث نمبر 35826 لکھا ہے کہ حضرت سلیمان بن سہیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اس شخص نے بتایا جس نے خود فاروق اعظم کو طرح نماز پڑھتے دیکھا آپ نماز میں ایسی حالت میں ہوتے کہ اگر کوئی ناواقف شخص آپ کو اس حالت میں دیکھتا تو کہتا کہ آپ پر تو جنون تاریخ اتنا خوف خدا آپ پر تاری ہوتا تھا سوز و رقت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور یہ آپ کی کیفیت کیوں ہوتی تھی جہنم کے خوف کی وجہ سے جب آپ یہ آیت تلاوت فرماتے پارہ اٹھارہ سورہ فرقان کی آیت نمبر تیرہ سو ترجمہ درجمائے کمزولیمان اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگیں گے جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہے یا اس جیسی کوئی اور آئے تلاوت فرماتے تو خوف جہنم سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کی حالت غیر ہو جایا کرتی تھی اللہ اکبر ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شان و عظمت یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کی شان و عظمت دیکھیے کہ ان کی رائے کے مطابق قرانی آیات نازل ہوئیں ان کی شان و عظمت دیکھیے کہ اکالی سلاط وسلام نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی ان کی شان و عظمت دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے بعد آپ صحابہ میں سب سے افضل و اعلی مگر خوف خدا کا عالم دیکھیے اللہ اکبر ایک گھر کے قریب سے گزرے وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا سورہ تور کی تلاوت کر رہا تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ہو اس شخص کی تلاوت سننے لگے جب وہ شخص سورہ تور کی آیت نمبر سات اور آٹھ پر پہنچا اِنَّ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں تو آپ نے یہ سنا تو آپ سواری سے نیچے تشریف لے آئے دیوار کے سہارے کھڑے ہو گئے خوف خدا تاری ہو گیا کافی دیر تک ان حیات پر غور کرتے رہے پھر گھر تشریف لے گئے ایک مہینے تک بیمار رہے پھر خوف جہنم کی وجہ سے خوف آزاد کی وجہ سے خوف خدا کی وجہ سے لوگ عیادت کرتے آتے تھے یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کو مرض کیا ہے بیماری کیا ہے یہ احیال علوم میں امام غزالی نے لکھا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی اللہ اکبر ان کا خوف جہنم فرماتے ہیں اگر میں جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں مجھے معلوم نہیں کہ مجھے کس طرف جانے کا حکم دیا جائے گا تو میں اس بات کو اختیار کروں گا کہ یہ معلوم ہونے سے پہلے ہی میں راک ہو جاؤں کہ میں کہاں جاؤں گا یہ ان کا خوف جاننا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی بہت برگزیدہ صحابی ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی بھی شان بہت ارفا والا ہے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں فرماتے ہیں نا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذنورین جوڑا نور کا اقالی صلاح اسلام کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگر ان کے نکاح میں آئیں قطعی جنتی ہیں اور اشرائے مبشرہ میں سے ہیں بڑی عظیم و شان آپ کی عظمت ہے مگر جہنم کا خوف کیسا ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعلن ہو بہت بڑے عالم خلاف راشدین جو چار ہیں ان کے بعد علم میں سب سے بڑھ کریں آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور ان کو فقیر امت کہا جاتا ہے آقا علیہ سلاۃ اسلام سے ڈارے قرآن پاک سیکھا انہوں نے ستر صورتیں آقا سے یاد کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خوف خدا دیکھیے کہ آپ ان لوگوں کے قریب سے گزرتے جو آگ کی بھٹی کو سلگا رہے ہوتے تھے تو اس کو دیکھ کر آپ بے ہو جاتے تھے یعنی آپ کو جہنم کی آگ یاد آ جاتی تھی حضرت سعد بن اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سئینا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں چل رہا تھا آپ لوہاروں کے پاس سے گزرے جب لوہے کو آگ سے نکالا گیا تو آپ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے رونے لگے جہنم کی آگ یاد آ گئی حضرت سینا ابن ابی زباب رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں حضرت سینا طلحار اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ لوہار کی بھٹی کے پاس سے گزر گزرتے تو یہ بھی دیکھتے اور روتے تھے حضرت ربی بن حسین رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی بھی یہ کیفیت تھی یہ بےہوش ہو جائے, جائے کرتے تھے بھٹی کو دیکھ کر کہ ان کو جہنم یاد آتی تھی اسی طرح اور بھی بزرگوں کو لکھا ہے کہ وہ بھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے بھٹی کو دیکھ کر حضرت سیدنا عبد الرحمان بن حارف رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعیدنا عبداللہ بن حنزلہ سے ایک روز یہ بات سنی وہ بستر علالت پر تھے طبیعت ٹھیک نہیں تھی میں مزاج پورسی کے لیے حاضر ہوا عیادت کے لیے پہنچا ایک شخص نے ان کے پاس یہ آیت پڑھی جس میں جہنم کے عذاب کا تذکرہ تھا جہنم کی آگ کا تذکرہ تھا پارہ آرٹ سور اعراف آئٹم نمبر اکتالیس لہمیا انہیں آگ ہی بچھونا اور آگ ہی اوڑھنا جہنمیوں کا بچھونا نیچے اوپر آگ ہی آگ ہوگی حضرت سیدنا حنزلہ عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آج سنی تو اب رونے لگے اس قدر روئے کہ حضرت عبد الرحمان بن حارث کہتے کہ مجھے ایسا لگا کہ ان کی روح پرواز کر جائے گی پھر فرمایا یہ جہنمی آگ کے پاٹوں میں ہوں گے اپنے اپاؤں پر کھڑے ہوں گے کسی نے کہا اے ابو عبد الرحمان بیٹھ جائیے فرمایا مجھے جہنم کے ذکر نے بیٹھنے سے روک دیا مجھے معلوم نہیں شاید میں بھی ان میں سے ہوں اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آئے کے ابار کا نازل کی اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو ساخ سے بچاؤ تو آپ نے ایک روز اسے اپنے صحابہ کے سامنے تلاوت کیا اس آیت مبارکہ کو ایک نوجوان بےغوش ہو کے گر گیا آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے دل پر رکھا تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا فرمائے نوجوان کہو لا الہ الا اللہ اس نے کلمہ پڑھا میرے اکا علی فلاط اسلام نے اسے جنت کی بشارت دی صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہم بھی اس میں شامل ہیں فرمایا کیا تم نے اللہ تعالی کا یہ فرمان نہیں سنا زالی کلیمن خوف مقامی و خوف و عید بارہ تیرہ سور ابراہیم آئت نمبر چودہ یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے غور کیجیے یاد رکھیے سارے صحابی قطعی جنتی ہیں سارے جنتی ہیں یہ جنتی لوگوں کا یہ حال ہے کہ جہنم کے عذاب کا سنتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں روتے ہوش جاتے رہتے ہیں اور ہم پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا بلکہ اس اللہ بعض جہنم کے تذکرے پر اس پر وہ ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے بور ہو رہے ہیں ارے بھائی سنو اور سمجھو اور ڈرو اور جہنم سے بچنے کی تدبیر کرو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دے آئیے اللہ دوبارہ کا بات کی بارگاہ میں جو امیر والے سنوتے نے دعا کی ہے ہم بھی کرتے ہیں دے دینز قبر و حشر میں ہر جا دے دینو قبر و حشر یار بے موصف دوزخ کی آگ سے مجا یار دوزخ کی آگ سے بچا یار بے مستفی تیری خشی تیرے در سے ہو پری دم ہو دل یہ کا پوتا یار بیمفا ہر دم ہو دل یہ کان پوستا یار بیم صفا صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی وصحبی ہی و حضرت سین رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارکہ تلاوت فرمائی تلاؤت فرمائی وقوسارا جس کے اندن آدمی اور پتھر ہے کا اندن کیا ہے آدمی اور پتھر اس کے بعد ارشاد فرمایا جہنم کی آگ کو ایک ہزار سال جلایا گیا تو سرخ ہو گئی ایک ہزار سال تک جلایا گیا سفید ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک جلایا گیا تو کالی ہو گئی اب جہنم کی آگ کالی سیاہ اس, اس کے شعلے نہیں بجتے یہ سن کر ایک حبشی چیخے مارنے لگا اور رونے لگا جبریل امی علی سلام بارگاہ سالت میں حاضر ہوئے عرض کی آپ کے سامنے رونے والا شخص کون ہے فرمائے حبیشہ کا ایک شخص ہے پھر اس شخص کی تعریف فرمائی تو جبریل امی علی السلام نے عرض کی اللہ عز و جل فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میرے خوف کے سبب جس بندے کی آنکھ روئے گی میں جنت میں اس کی ہنسی میں اضافہ فرماؤں گا تو دنیا میں جو اللہ کے خوف سے روئے گا جہنم کے خوف سے روئے گا گناہوں کو یاد کر کے روئے گا اپنی بخشش کے لیے روئے گا جنم سے پناہ مانگتے ہوئے روئے گا شوق جنت میں روئے گا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے جہنم سے امان عطا فرمائے گا اسے اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے گا اس کی خوشی میں اس کی ہنسی میں اضافہ فرمائے گا نار جہنم سے تم دے خل دے بری ka va sitano من من النار النار جا مینندارم من النار جہنم سے بچنا ہے تو اس کے بچنے کے لیے کچھ اسباب کرنے چاہیے نیک اعمال کرنے چاہیے جو بے ایمان ہے اس کو ایمان قبول کرنا چاہیے جو ایمان والے ہیں اسے گناہوں سے سچی توبہ کر کے جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنا چاہیے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی تیاری کرنی چاہیے جہنم کے خطرات یہ مکتبۃ المدینہ کی وہ کتاب ہے جس میں جہنم میں لے جانے والے اعمال بتائے گئے تو یہ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے خوف خدا پیدا ہوگا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کو پڑھیں تو جہنم میں لے جانے والے بہت سے امال ہیں ان کے اندر نماز کا چھوڑنا بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے ایک تعداد بدقسمتی کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھتے جمعہ چھوڑ دینا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے نماز کی جماعت بلا اجازت شرعی ترک کر دینا یاد رکھیے اس پر بھی جہنم کی حقداری ہے تو جماعت بھی ترک نہیں کرنی چاہیے زکات نہ دینا یاد رکھیے یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے پارہ پارا دستور توبہ کے آئن نمبر چونتیس اور پینتیس میں اس کا ذکر ہے جو سونا چاندی جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں مگر زکات نہیں دیتے تو ان کے لیے جہنم کی وئی ہے اس کے اندر اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے ہمارے گناہ معاف فرمائے ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے اور اپنے کرم سے داخل جنت فرما دے آمین بجاہ ہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم